الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء واللہ ذو الفضل العظیم سبحان الفی یہودی اور مشرقین جو ہیں جیسے جیسے قرآن پاک کا نظول ہو رہا تھا قرآن پاک کا نظول بڑھ رہا تھا آیات مبارکہ کی تعداد زیادہ ہو رہی تھی ویسے ویسے ان کے اندر کا بغض حسد اور دشمی جو ہے علیہ اسلام کے ساتھ وہ بڑھتی جا رہی تھی یہودیوں کو بہت زیادہ تکلیف تھی کہ رسول اللہ علیہ صاحب وسلام کی توسل سے صحابہ کرام علیہ مردوان کو اور اس امت کو قرآن پاک کا نور کیوں مل رہا ہے جی وہ بالکل پسند نہیں کرتے تھے کہ قرآن پاک کی آیات آیات مبارکیں جو ہیں وہ ان کو مل جائیں نوز بلّہ منظال کے ان زلیلوں کو حسد بھی تھا تو کس بات پر کہ قرآن پاک کے نزول پر جی جن کو قرآن مل رہا ہے قرآن والے سے حامل قرآن سے حسد کرنا یہ یہودیوں کا کام ہے کن کا کام ہے یہودیوں کو کام ہے قرآن کے عالم سے حسد رکھنا بھی یہودیوں کا کام ہے بلا اجرے شری صحیح ایسے ہی کسی عالم سے دشمنی رکھنا یہ مومن کا کام نہیں ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے عیسائی مبارکہ کے اندر اہل ایمان کو خبردار کیا ہے اہل ایمان کو خبردار کیا کیونکہ یہودی جو تھے وہ ایک عرصے سے اپنے آپ کو کا کامین سمجھتے تھے حضرت سید اللہ علیہ السلام سے لے کر یہ ریاست انہیں کے پاس چلی آ رہی تھی عیص علیہ السلام تشریف لائے آپ نے ان کی شریعت کو منسوخ فرمایا لیکن یہ یہودیوں کو جو ہے حضرت عیص علیہ السلام کی بھی ماننے والا نہیں تھا انہوں نے ان پر بھی ایمان جو ہے نا وہ نہیں لایا تو اللہ تبارک و تعالی نے عرشا فرمایا ان کو جو دینی اور دنیاوی ریاستیں دونوں طرح کی میسر ہیں تو اس لیے یہ تکلیف ہے کہ اب کوئی ایسا بندہ کھڑا ہو کہ جس کے پاس کبھی پہلے کوئی کتاب نہیں آئی کتاب کو کوئی علم نہیں آیا جو آج تک وہی کے نور سے معروم تھا اس کو ایک دم سے قرآن ہی مل جائے جی؟, جی ایک دم سے قرآن ہی اسے مل جائے قرآن کی دولت اسے میسر آ جائے تو ان کی تو تکلیف بڑھنی بڑھنی ہے انہیں پتہ تھا یہودیوں کو کہ آج یہ جو قرآن ان پر نازل ہو رہا ہے یہ تو ان کی کتاب جو ہے پہلی والی ان کو بھی منسوخ کرنے والا ہے ان کے احکامات کو منسوخ کرنے والا ہے ان کی شریعت کو تو پھر یہ تو سرداری ساری ان کے پاس چلی جائے گی ریاست ساری ان کو میسر آ جائے گی ہم تو پھر خالی رہ جائیں گے ہماری بات کسی نے سن... کسی نے نہیں سننی ہماری چتراہٹ نہیں ماننی کسی کو کسی نے تو اس طرح یہ یہ تکلیف ان کی جو اندرونی تھی یہ ان کو برداشت نہیں ہو رہی تھی یہ ان کی برداشت سے باہر تھی ان سے تحمل نہیں ہو رہا تھا کہ ان پر قرآن نازل کیوں ہو رہا ہے اب بتائیں یار امام الانبیاء علیہ السلام تشریف فرماؤں قرآن حضور پر نازل ہو اور لینے والے ہوں کافر کو یہ برداشت نہ ہو کہ حضور پر قرآن نازل کیوں ہو رہا ہے اور صحابہ کو کیوں مل رہا ہے آئی وہ یہودی ہم سے قرآن لے کے پڑ گیا ہے تیرا کردار ابو بکر صدیق سے اونچا ہے کہ تجھے دیکھ کے قرآن لے گے لے گیا ہے وہ تجھے دیکھ کے اس نے قرآن پڑھ لیا ہے تیرا کردار جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت مولا علی اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ اسے بھی اونچا ہے وہ سعد السلام کو دیکھ کر کے حسد کر رہا ہے ان کو قرآن کیوں مل رہا ہے کیا خیال ہے وہ قرآن کو اپنائے گا قرآن یہودی نے اپنانا ہوتا تو اس وقت اپنا جیسے قرآن کی آیات نازل ہو رہی تھی آ کے ان سے لے جاتا ہے قرآن مجھے دیں جی میں پڑھتا ہوں میں سمجھتا ہوں اس قرآن کو جب وہ قرآن کی قریب اس وقت نہیں آیا تو آج کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جناب قرآن کو سمجھ گیا ہے تو وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے قرآن کو سمجھ جی کہاں سے کہاں پہنچنا ہوتا نا اس نے تو سب سے پہلے توحید کی سمجھ عقیدت رب آلہ کو ایک مانتا ہے عیسائی کیا وہ تین خداوں کا قائل ہے اور یہ پاگل کا بچہ یہاں بیٹھ کے کہتا جی عیسائی قرآن سمجھ کے جی پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا کہاں گیا وہ بتا دو صحیح جس کو عقیدے توحید کی تفہیم حاصل نہیں جس کو عقیدہ رسالت کی تفہیم حاصل نہیں آج یہ یہودی اور عیسائی جو ہیں ان کی اکثریت یہ لبرل ہو چکے ہیں مطلب بلحد ہو چکے ہیں رب رفتالی کے وجود کے قائل نہیں رہے مانتے ہیں تو تین تین مانتے ہیں تو بتائیں پھر کس قرآن کو سمجھ گئے ہیں نعوذ باللہ نوزال پھر تمہارا یہ کہنا کہ قرآن کو سمجھ کے وہ کہاں پہنچ گئے ہیں وہ تو رہے بلحد وہ تو رہے لبرل سیکولر ان نے تو ہماری قوم کو بھی بے دین کر دیا ہے تو مطلب پھر یہی ماننا پڑے گا تمہارے کہنے کے مطابق قرآن یہ تعلیم دے رہا ہے ان کو قرآن تعلیم دے رہا ہے انہیں الہاد کی پھر عجیب امکانہ سوچے ان کی عجیب پاگلوان پتہ نہیں کس امکوں کے باغ میں رہتے ہیں کہاں بیٹھ کے یہ باتیں سوچتے ہیں اور کیسے یہ باتیں شکوک و شبہات جو ہے وہ آلیہ اسلام میں پھیلا دیتے ہیں علیہ اسلام کے دماغ جو ہیں ان کو جناب وہ میلا کر دیتے ہیں ان کے ذہن کو گدلہ کر دیتے ہیں یہ لوگ آگے مزید آئے مبارکہ آ رہی ہے وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو یہ آئے مبارکہ اللہ مبارک و تعالیٰ نے پھر انہیں یہودیوں کو اور مشرقوں کو یہ جواب دیا مایا کہ تم مجھ پر حاکم تھوڑی کہ جسے تم کا نور سے نبازی ہو میں تو خالق اور مالک ہوں جیسے چاہوں گا کروں گا جسے چاہوں گا میں نبوت دوں گا تم کون ہوتے مجھے پوچھنے والے اور اب جو بھی کرے اس سے نہیں پوچھا جائے گا یہ تم سے پوچھا جائے گا تم نے ایسا کیوں کیا یہودی है? ایسے زرعلے انہیں رب پہ بھی اعتراض ہے کہ رب تبارک و تعالی نے یہ کا نور رسول اللہ علیہ السلام کو کیوں دے دیا قرآن کے پڑھنے پڑھانے کے لیے انتخاب اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کی کیوں کیا ہے اس بات پہ یہودیوں کو اعتراض ہے رب تبارک و تعالی نے اسی آئے مبارکہ میں انہیں جواب دیا ہے اللہ تعالیٰ ارشاہ و میں مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَلَى الْمُشْرِقِينَ مَا کہ اہلِ کتاب میں سے جو کافر ہیں یہودی اور نصرانی یہ ولل مشرقین اور مشرق لوگ یہ دونوں یہی چاہتے ہیں اَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے خیر کیوں نازل ہو رہی ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے خیر کیوں نازل ہو رہی ہے یہ یعنی یہ وحی کیوں نازل ہو رہی ہے تم پر اور یہ خیر کا تعلق آکال اسلام کے ساتھ ہو تو پھر دو باتیں مراد ہوں گی ایک یہ کہ آقل اسلام پر آکل شام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بھی بنایا اور ساتھ قرآن کی وحی بھی عطا فرمائی اگر یہ مراد اس سے امت ہو تو پھر اس سے مراد صرف اور صرف قرآن کا نزول ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں قرآن کا نور عطا فرمایا ہے قرآن بھی بطور واہ کے تمہیں بھیجا ہے تم اسے پڑھو بھی پڑھاؤ بھی عمل بھی کرو اور جناب دنیا پر چھا جاؤ تم ہیں اللہ و تعالی نے اس لیے عطا فرمایا تو اللہ تبارک و تعالی نے عرشا فرمایا اب رب جواب دے رہا ہے ان کو یہودیوں کو اور نسرانیوں کو اور مشرقوں کو کیا جواب دیا واللہ یختص یک تصب رحمت اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے ہاں اللہ تعالی جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے, ہاں اللہ ہے, کر لیتا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالی نے خاص کیا تھا سیاب کرام کی جماعت کو ہیں کہ قرآن جو ہے وہ بلا واسطہ حبیبی کریم سے سنے ہے یا نہیں قرآن جو ہے وہ بلا واسطہ حبیب کریم علیہ السلام سے سنیں آج بھی دیکھیں کتنے سارے لوگ ہیں جن کا علم کا پورے کا پورا استاد جو ہے وہ صرف فیس بک ہے نہیں فیس بک سے ہی علم سیکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سارے لوگوں میں سے پورے علاقے میں سے آپ کو چنا ہے کہ آپ رفتبارک و تعالیٰ کا قرآن سیکھ رہے ہیں یہ رفتبارک و تعالیٰ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے پسند اس میں آئے مبارکہ میں بتا دیا کو بندہ یہ کہنا میں نہیں سنتا جان بوجھ کے اور نہ نہ نہ یہ نہ کہہ کہ میں نہیں سنتا اور یہ کہہ کہ رب بارک و تعالیٰ نے تجھے پسند نہیں کیا کہ اس کا کلام سنے تم رب تارا نے تجھے پسند نہیں کیا کہ اللہ تبار کو بار یہی چادر تور ہی رہے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ارشا فرمایا قرآن و تعالی حبیب کریم علیہ السلام کو بھیجے کہ حبیب پڑھ کے سنائے پھر رب تبارک و تعالی کیا فرمایا جو ہر دھرم تھے دیہاتی پینڈ لوگ جو قرآن کریم کے معاملے میں ہر دھرمی کا مظاہرہ کرتے تھے اعتراضات کرتے تھے قرآن پر اللہ تعالی نے پتا کیا فرمایا اللہ تعالی آج دار اللہ یا علم اللہ, اللہ تعالیٰ میں حبیب پیارے یہ ہیں ہی اسی لائق کہ اللہ کا قرآن سنیں نا یہ اللہ کا ہی یہ پر ہے میرے قرآن سے میں جو حدود نازل کر رہا ہوں اس سے دور رہیں یہ بتا ہیں یہ رب فرما رہا ہے رب فرما رہا ہے یہ اسی لیے یہ دور رہیں اللہ فرماتا ہے میں نے دور رکھا ہوا ہے میں سے میرے قران کے بارے میں جانا ہی نہیں ان علمی نہ ہو میرے قران کا کہ میں نے کیا نازل کیا تو پھر یہ کہیں کہ بھی میں نہیں جاتا درس میں جی نا نا یہ نہ یہ نہ کہیں کہ میں نہیں جاتا بلکہ یہ کہیں کہ رب تبارک وتعالى کی طرف سے تجھ پر رحمت نہیں ہے ورنہ تو بھی بیٹھ کے قران سنتا کہ نہیں سمجھا مسئلہ شریف کی وجہ سے کھلی کہیں گیا تھا رہ گیا درد اس درخ کو دوبارہ دوبارہ حضرت عبداللہ بن عمر اللہ تعالیٰ کی ایک دن جماعت رہ گئی کیا رہ گیا جماعت, جماعت, جماعت, جماعت, جماعت جی. رہ گئی جن. تو آپ نے وہ فرض نماز ستائیس مرتبہ پڑھے یہ حدیث شریف ہے جن. نا جماعت سے نماز جمعور جمعور پڑھنے کے ستائیس درجے, جمعور درجے جمعور زیادہ ثواب ملتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ستائیس مرتبہ وہ نماز پڑھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل میں یہ بات ڈالی فمایا عبداللہ نماز تو ستائیس بار پڑھ لی ہے جو تجھے امام کے ساتھ کھڑے ہو کے آمین کہنے کا موقع ملنا تھا وہ تو نہیں نہ ملا اب گھر بیٹھ کے سن بھی لیں گے اب موبائل پر سارا کچھ کر لیں گے لیکن یہ جو ایک روحانیت ہے ایک تسلسل ہے اس کا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کے رحمت کے جو فیض برستا ہے وہ تو میسر نہیں نہ آئے گا اس سے تو محروم رہیں گے نا تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہمیں مسلسل اسے سننے کی توفیق عطا فرمائے ہاں جتنے بھی دوست آتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کا آنا بھی قبول فرمائے جو نہیں آ سکتے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں آنے کی بھی توفیق عطا فرمائے دیکھیں جی اللہ تبارک و تعین ارشا فرمایا ذو الفضل العظیم اللہ تبارک و تعالی بہت بڑے فضل والا ہے با اور تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے لیے وحی کے لیے اپنے حبیب علیہ کو منتخب فرما لیا ہے یہ اس کا فضل ہے اس نے ابھی حبیب علیہ صد السلام کو پسند فرمایا ہے سارے انبیاء میں باقی انبیاء کو کتابیں دیں کسی کو تو فرمائی اور کسی کو صحیف عطا فرمائے کسی کو ویسے حکمت تو میں کے ہیں تو میں حبیب پیارے، بہترین صرف دو ہی ہے ایک تو اس امت کو قرآن ملا ہے دوسرا حبیب کے ایک اعتراض کا جواب دیا جا رہا تو اس پر میں سمجھتا ہوں کہ پہلے تھوڑی سی گفتگو کر لوں تاکہ آپ کو مسئلہ سمجھ آ جائے کسی حکم کو بدل دینا نسخ, نسخ کہلاتا ہے اسی طرح کا حکم لے آنا دوبارہ ایک حکم منع کر کے اب اس پہ عمل نہیں کرنا اس جیسا حکم لے آنا یا اس سے بھی بہتر حکم لے آنا یا پھر یہی کہہ دینا کہ اسے نہ کرو یہ تین صورتیں نسخ کی ہو سکتی ہیں اب ابتدائی طور پر نسخ کیا ہے یہ نسخ آپ ہی دیکھتے رہتے ہیں آئے دن پارلیمنٹ میں لوگ اکٹھے ہو کے باتیں کرتے رہتے ہیں نسخ جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے کتنی طرح کا ہوتا ہے دو طرح کا ہوتا ہے ایک حاکم نے حکم دیا اور اس کے علم میں نہیں تھا کہ آگے لوگ جو ہیں اس حکم کو قبول بھی کرتے ہیں یا نہیں جی جو حکم دے رہا ہوں وہ لوگوں کے لیے نفر مند بھی ہے یا نہیں حکم تو اس نے دے دیا لیکن جب دیکھا آگے آپ کلاس کو دیکھیں جیسے کلاس پڑھتی ہے ماسٹر ایک حکم لاگو کر دیتا ہے جی کل سے آپ نے اس طرح کرنا ہے اچھا جب دیکھا تو اکثر بچے غائب جو وقت اس نے دیا تھا پہلے آٹھ بجے آتے تھے اس نے کہا کل نماز کے وقت ہی آ جائیں سارے دیکھا تو اکثر بچے غائب اب اس نے دیکھا یار میں نے تو یہ جو فیصلہ کیا تھا حکم دیا تھا یہ صحیح نہیں تھا اس لیے اس نے پھر دوسرے دن حکم کو تبدیل کر دیا یا پھر اس نے کوئی ایسا حکم دیا کہ بچوں کو کہا کہ اپ نے کل 100 صفحات کام کا لکھ کے انا ہوم ورک کر کے انا 100 صفحات جب دیکھا تو سارے بچے نہیں کر کے ائے یا ایک دو بچے کرائے باقی کار ہی نہیں ائے تو اب اسے پھر ندامت ہوئی کہ میں نے حکم صحیح نہیں دیا تھا یہ غلط ہی میں کہہ بیٹھا ہوں بچوں کو یہ تو بچے کر نہیں سکتے جی یہ ایسے ہی ہے جیسے پارلیمنٹ میں ہوتا ہے 500 گدھے इकट्ठे ہو کے ایک فیصلہ نافذ کرتے فیصلہ کرتے ہیں یہ کر دیا تو نہیں کرتے قبول بھی کر لیں تو پھر لوگوں سے عمل نہیں ہو سکتا بعد میں یہ ہوتا یا نہیں ہوتا پھر ترمیم لاتے ہیں آج یہ فلانی ترمیم آ رہی ہے یہ جو ہے یہاں پہ نسخ آ رہا ہے یہ نسخ ان کی جہالت کو ظاہر کر رہا ہے کہ ان کی جہالت تھی انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ حکم جو ہم لاگو کر رہے ہیں لوگوں پر نافذ کر رہے ہیں آئے گا لوگ عمل بھی کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے یا پھر اس کا نتیجہ کیا برآمد ہوگا انہیں سمجھ نہیں تھی جہالت کی وجہ سے یہاں ترمیم کرنی پڑی اب دوسری ترمیم کیا ہے دوسرا نسخ کیا ہے وہ دیکھیں آپ دیکھ... دیکھ... کی طبیعت نساد ہو جائے آج کے بےچارا ڈاکٹر جو ہے وہ پوری مشینیں لگا کے بھی پوچھ رہا ہوتا ہے ہاں قبض نہیں ہے تینوں ہے یا نہیں تو بےچارا کس چیز کا ڈاکٹر ہے یار وہ اس سے تو اچھے ہمارے حکیم تھے جو جناب صرف پیشاب دیکھ کے بتا دیتے تھے شوق چڑھا فوجی لگ گیا وہ ایسے ہاتھ رکھتا تھا جناب جناب نو جگہ پہ تو نبض دیکھتا تھا وہ ایسے ہی یہاں تو موماً ایک ہی جگہ پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور دیکھ کے فارغ ہو جاتے ہیں وہ ایسے جناب چیک کرتا تھا پتہ نہیں کیا بلا تھا وہ ایک ایک بات بتاتے تھا وہ صبح سے لے کر شام تک کیا کھائے ایک ایک چیز بتا دیتا دوائی مجھے دیتے تھے مجھے منع کرتے تھا گوشت نہیں کھانا وہ کبھی ایک آدھ موٹی کھا لینی تو اس نے پکڑ لینا انہوں نے کہا جی گوشت کروں خدا سی تھی اب جو بیچارہ ہاتھ رکھ کے بھی پوچھ رہا ہے مشینیں لگا کے بڑے بڑے پھر بھی پوچھ رہا ہے پھر کہتے یار ترقی تو یہ ہے حکیم کے ہاں کیا ترقی تھی میں نے کہا یار اسے نہ مشینوں کی ضرورت نہ کسی اور چیز کی ضرورت نہ لیبورٹری کی ضرورت نہ کسی اور چیز کی حاجت چلتے ہوئے ایسے ہاتھ دکھایا اس نے بتا دیا فلان چیز کھاؤ ٹھیک ہو جاؤ بتائیں یہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے تو حکیم کے پاس آپ جاتے ہیں طبیعت نساز ہو گئی آپ کی آپ نے جا کے اسے کہا کہ میری طبیعت نہیں صحیح اس نے نب دیکھی آپ کی اس نے نسخہ لکھ دیا چار پانچ چیزیں یہ یہ یہ چیزیں کھائیں اچھا ہفتہ آپ نے دوائی استعمال کی دوائی استعمال کرنے کے بعد آپ پھر گئے اس کے پاس حکیم کے پاس جناب دیکھیں جی اس نے نبض دیکھی نبض آپ کی بہتر لگی اچھا اس اس نے پھر اس میں سے کچھ چیزیں کاٹ دی دوائیاں جو نسخے تجویز کیے تھے کچھ کاٹ دیے اور کچھ نئے شامل کر دیے اس نے کہا اب آپ یہ استعمال کریں اب کو احمق اور پاگل ہی ہوگا نا جو حکیم سے حکیم پہ گلے پڑ جائے آپ نے پچھلی مرتبہ یہ کہا تھا آپ یہ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یا پھر بول اس ٹھیک تھا یا پھر یہ ٹھیک ہے کیا کرتے ہو آپ یا پھر اس وقت آپ بیوقوف یا پھر آپ آپ اب بیوقوف ہیں اس وقت سمجھ رہی تھی یا آپ کو اب سمجھ نہیں ہے پہلے اور دوائیاں دی اب اور دوائیاں دی یہ بے بیوقوفی ہوگا نا جو ناج کرے گا جو سمجھدار ہوگا وہ سمجھ جائے گا بھائی اس وقت میری نبض کی کیفیت اور تھی تو حکیم صاحب نے دوائی میرے لیے اور لکھ دی ہے اب میری میری طبیعت میں میری نبض میں بہتری آ ہے تو حکیم صاحب نے کچھ دوائیاں ختم کر دی کچھ نہیں لکھ دی ہیں جو انہیں مرض مزید سمجھ آیا ہے سمجھ آیا اب یہاں اس حکیم کو کوئی بیوقوف کہے گا اس حکیم کے یہاں حاکموں کو تو بیوقوف کہتے ہیں جو حکم غلط نافذ کرتے ہیں حکیم کو کوئی بھی بیوقوف نہیں کہتا کہ کہتا ہے نہیں نہ کہتا تو بھائی اللہ تبارک و تعالی کی جو ذات ہے نا وہ حکیم مطلق ہے اسے علم ہے میرے بندوں کے لیے کیا چیز بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں کہ نہیں سمجھا آیا مسئلہ سمجھ تو اللہ تبارک و تعالی جو حکم دیتا ہے اپنے بندوں کو ہیں اچھا یہ اچھا جو ہے نا تبدیلی, مدن تبدیلی مدن یہ تبدیلی مدن جو, مدن جو, مدن جو مدن ہے مدن جسے ہم تبدیلی, مدن تبدیلی مدن کہہ رہے ہیں یہ بھی ہمارے علم کے حوالے سے ہے کوئی حکم آتا ہے ہم سمجھ بیٹھتے ہیں یہ دائمی حکم ہے ہمیشہ اب یہی ہوگا یہ تبدیلی ہمارے ذہن کے حوالے سے ہے بگرنا اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے کہ یہ حکم جو ہے نا ایک سو سال کے لیے ایک نبی کو میں بھیج رہا ہوں اتنے عرصہ تک وہ نبی رہیں گے ان کے بعد دوسرے نبی آئیں گے پھر دوسرا حکم آئے گا تو تبدیلی تو پھر ہمارے لیے ہوئی نا اللہ تعالیٰ کے لیے تبدیلی نہیں ہے اللہ تبارک بتا تو علیم و صدور ہے ہر چیز کو جاننے والا ہے اس نے یہ نسخے جو ہمارے لیے تجویز فرمائے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں اسے پتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں اس حکم پر کب سے کب تک عمل کریں گے اور کب سے کب تک یہ حکم ان کے لیے بہتر رہے گا اور کس وقت اور کس دور میں جا کر ان کے لیے اور حکم لانا پڑے گا اور یہی بہت بڑی دلیل ہے اچھا اب اسلام کو جو اللہ تعالی نے شریعت دی ہے اس شریعت میں بھی یہی احکامات تھے ایک حکم آیا بعد میں وہ بدل گیا اور حکم آ گیا جیسے شراب ہے شراب کے بارے میں پہلے حکم آیا کہ شراب پی کر نماز نہیں پڑنی ہے جی بعد میں حکم آیا کہ اب شراب پینی ہی نہیں ہے کوئی بیوقوف یہ کہ اللہ تبارک وطال نے پہلے اور حکم دے دیا اب اور دے دیا یہودی یہی کرتے تھے یہودی صحابہ کرام عل مردوان کے پاس آتے اور اپنے آپ کا ان کا ہم درد ہونا ظاہر کرتے اپنے آپ کو ہم آپ کے خیر خواہ ہیں آپ کا دین ہم سمجھتے ہیں صحیح ہے لیکن ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ آپ کا دین جو ہے وہ مو علیہ السلام کی شریعت کو منسوخ کرتا ہے ساری شریعت کو منسوخ کرتا ہے اس کی اس کی بازا کامہ کو منسوخ کرتا ہے علیہ السلام بھی رفت اللہ کے نبی ہیں ان کی شریعت کو منسوخ کرتا ہے یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتا یا تو اللہ تعالیٰ کا وہ حکم ٹھیک تھا یا پھر یہ ٹھیک ہے اگر وہ ٹھیک نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے وہ حکم دیا ہی کیوں اگر اگر یہ حکم اگر وہ حکم وہ حکم ٹھیک تھا تو پھر تمہاری شریعت کیوں نہیں آئی کیوں آئی یہ حکم رفتار نے کیوں دے دیا یہ ہماری سمجھ سے ہے یہ شکوک و شبہ تک کر شہاب کرام مردوان جو نئے نئے کرما پڑھا کرتے تھے ان کے سامنے آ کر یہ باتیں کرتے تھے ان کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالتے تھے وہ میں مبت ہو جائیں، ایسا ایسا ایسا وہ دین سے اور ایسا یہ ان کا طریقہ تا یہودیوں کا. اللہ تبارک نے سبحان اللہ. ہماری شریعت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ ہماری شریعت چلنی تھی قیامت تک کے لیے جی؟ پہلی شریعت میں حکم ایک ہی ہوتا تھا کسی بندے کے مسل کے شریعت میں کسی بندے کے کپڑے پر پیشاب کا چنٹا لگ جائے تو کپڑے کو دھونا نہیں ہے کپڑے کو کاٹنا ہے کاٹنا ہے یہاں وہاں سے جہاں جاز لگی ہے اسے کاٹنا ہے کسی نے بدکاری کی ہے زنا کی ہے تو اس کی شرمگائی کاٹ دینی ہے اللہ تبارک و تعالی نے حبیب کریم علیہ صاحب السلام پر کرم فرمایا حضور کے ذریعے ہم پر کرم فرمایا ہماری شریعت میں رب رفتار نے لچک رکھ دی حکم دو طرح کے دیے ایک حکم دیا عظیمت کا ایک حکم دیا رخصت کا نہیں سمجھا آیا مسئلہ جیسے مثال کے طور پر کوئی بندہ بیمار ہوا ہے ہمیں دیکھیں ہمارے لیے مسئلے بنائی مسئ بنائی مست میں کہا کے نماز پڑھو اب جہاں بھی ہوتے ہیں مسجد آتے ہیں ہماری اور اگر ہم مسیا میں نہیں پہنچ سکتے کہیں دور ہیں تو یہ رخصت دے دی زمین ساری مسئلہ بنا دی ہے جہاں جی چاہے نماز پڑھ لو کن سے مسئلے میں ہی پڑھیں رخصت یہ جہاں کہیں پڑھ لیں اور اسی طرح کر کے حضرت علیہ السلام یہ پچھلے نبی جو ہے ان کی شریعت کے اندر یہ جائز نہیں تھا جہاں نماز کے حکم ہے وہیں پڑھنی ہے ڈام غوثیہ ندیم ٹاؤں اس کے علاوہ کہیں نہیں یعنی ایک ہی جگہ مقرر کہ ادھر ہی نماز پڑھنی ہے تم اس کے علاوہ کہیں نماز نہیں کہ ہوگی تو بتائیں وہاں صرف عظیمت ہی عظیمت ہے یہاں پہ لبارک وطال نے آکل شام کی شریعت میں یہ لچک رکھ دی یہ نرمی رکھ دی یہاں عظیمت کا حکم بھی دے دیا اور رخصت کا حکم بھی دے دیا کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے یہ حکم ہے کھڑے ہو جائیں قیام کریں یہ کھڑے ہونے کا حکم اچھا لچک کیا دی اب پندرہ سال بندہ اسی حکم پہ عمل کرتا رہا سال بندہ کھڑو کے نماز پڑتا رہا اب وہی وہ بندہ بیمار ہو گیا اب اللہ تعالیٰ نے رخصت دی میں اس پہ عمل ہی نہ ہو سکتا اب تیرے لیے حکم ہے بیٹھ کے پڑھ لے کیسا ہے اب بھی کوئی بندہ, بندہ پاگل کہے شریعت کا جی پر کون چل سکتا ہے وہ تمہیں نہیں پتا بے شرم انسان اللہ تعالی نے یہ دو چیزیں صرف ہماری شریعت میں رکھی ہیں پہلے نہیں تھی جیسے قربانی کرتے تھے پہلے اور اس کا گوشت جو ہے وہ خود تو نہیں کھا سکتے تھے ایسے ہی جناب اللہ تعالی کی نبی جو ہیں سارے سب کے جانور اکٹھے کرتے بہت بڑی حویلی ہوتی لوگ سارے پیچھے جاتے, جاتے وہ بیٹھ کے وہاں پہ دعا کرتے یا اللہ ان کی قربانی قبول کر لے جن کی قربانی قبول ہو جاتی آسمان سے بجلی آتی ہے اس کے جانور کو جلا جاتی جانور اور جس کی قربانی قبول نہ ہوتی جانور ویسے کھڑا رہتا یعنی یہاں بھی ایک بوٹی بھی اسے نہیں ملی اور یہاں ہمارے یہاں کیا رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانور دیے میں اسے ذبح کرو قربانی والے دن اور عظیمت یہ ہے کہ سارا ہی بانٹ دو اور رخصت یہ ہے تمہارا خاندان بڑا ہی رکھ لو یہ حکم کہیں بھی نہیں یہ چیز اللہ تعالیٰ نے پوری کسی شریعت میں نہیں رکھی یہ صرف اور صرف میرے آکل صحت و کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں عطا فرمایا ماللہ بس, ماللہ بس. ماللہ اور اس طرح کر کے آپ ایک ایک حکم پر آپ غور کرتے جائیں کرتے جائیں. جائیں ہر حکم کے اندر آپ کو رخصت بھی ملے گی اور عظیمت بھی ملے گی, ملے گی. <تصفيق> اسی طرح کر کے حلال کاموں میں فرائب میں بھی عظیمت رخصت ملے گی, ملے گی. حرام کاموں میں بھی عظیمت اور رخصت ملے گی, ملے گی. جیسے, جیسے, جیسے حرام کھانے میں رخصت اور عظیمت ملے کیا, ملے کیا ہے کوئی بندہ جو مجبور ہو گیا کھانے بھی نہیں کچھ بھی, بھی نہیں ہے اب رخصت کیا ہے کہ جناب کھا لے کیا کرے کھا لے عظیمت کیا ہے صبر کرے اور ہمت سے کام لے اللہ تبارک و تعالی اسے حلال بھی عطا فرما دے گا <تصفح> نہیں سمجھا ہے مسئلہ یہ لچک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب یہاں پہ بھی اعتراض ہو سکتا تھا کہ آ کر حکام میں تبدیلی ہوتی رہی کہ لوگوں میں جناب یہ کبھی نرمی آ کبھی سختی آ کبھی یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو اب پھر کیوں نہیں اور بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک اسی شریعت کو باقی رکھنا تھا اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری شریعت کے اندر لچک رکھ دی ہے اس میں عظیمت بھی رکھی ہے اور رخصن بھی رکھی ہے ہر دور کے اندر عظیمت بھی ساتھ ساتھ چلتی رہی ہے بھی چلتے ہاں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا دیکھیں جی مبارکہ اب یہ تو میں نے مثال دی ہے آپ کو اللہ تبارک و تعالی کے لیے کہ جیسے ایک حکیم جو ہے وہ نسخے تبدیل کرتا رہتا ہے اسی طرح کر کے اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ بھی اپنے حکامات میں تبدیلی لاتا رہتا ہے اگر آپ غور کریں اگر آپ غور کریں تو رات دن جس طرح یہودیوں کا اعتراض تھا کہ وہ حکم یا پہلا ٹھیک نہیں یا اب ٹھیک نہیں نہیں یہ حکم میں تبدیلی جو آ رہی ہے نا وہ اس لیے نہیں آ رہی کہ وہ ٹھیک نہیں تھا اگر یہ کہیں کہ ٹھیک نہیں تھا تو بندہ کافر کیونکہ وہ حکم تو رب کا تھا تو رب کے حکم کو جو غلط کہے وہ کافر نہیں بنے گا تو اور کیا بنے گا نہیں سمجھا ہے مسئلہ تو اب یہاں بحث اس بات سے نہیں ہوگی کہ وہ ٹھیک تھا یا غلط تھا بحث اس بات میں ہوگی وہ بہتر تھا یہ بہترین تھا سمجھا ہے مسئلہ وہ کیا کہتے ہیں بیٹر بیٹر انگریزی, انگریزی میں م... کیا کیا گڈ بیٹر, بیٹر اور بیسٹ باس نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں صحیح یا غلط صحیح غلط ہے ہی نہیں بھئی وہ تو خالق اور مالک حکم دے رہا ہے صحیح غلط کی اصطلاح وہاں استعمال ہوگی جہاں ہمارے جیسے حکمران ہوں جو نتیجے سے آگاہ نہ ہوں رب تبارک و تعالیٰ تو قیامت تک کیا اس کے آگے جو کچھ ہونے والا ہے پیدا کرنے والا وہی وہ ہے تو جاننے والا بھی وہی وہ ہے تو وہاں تو یہ بات ہے ہی نہیں صحیح یا غلط کی, کی نہیں مسئلہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آئے مبارکہ کے اندر واضح فرما دیا اب, اب اب آپ دیکھیں ان کو ہم اعتراض کرتے ہیں ان پر ہم اعتراض کرتے ہیں ابھی آپ جو سوئے ہوئے تھے اس وقت دن تھا یا رات رات کس میں داخل ہو چکے ہیں پاگل یہ تھی تو پھر رات آئی کیوں رات صحیح نہیں تھی تو آئی کیوں اب دن کی گیا اگر دن صحیح ہے تو یہ جا کیوں رہا ہے ابھی دن کے جو ہے وہ ایک گھنٹہ चुका چکا ہے اگر صحیح نہیں تھا تو آیا کیوں اچھا اس का کا پاگل یہ بھی اعتراض کریں گے ایک بچہ پیدا ہوا جی ہاں یہ بھی ایک مثال دی جا سکتی ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے پیدا ہوتے اس کے موں میں برگر شورما تو نہیں گے نا اس کی غذا اور ہوگی جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جائے گا ایسے ایسے اس کی ضرورتیں بڑھتی جائیں گی اور اس کی غذا بھی بدلتی جائے گی اسی طرح کر کے جب یہ انسانی انسان جب پیدا ہوا دنیا میں وجود میں آئے آدم السلام تشریف لائے اور ان سے آگے لوگ بڑھتے گئے جیسے جیسے لوگ کم تھے ویسے ویسے احکامات بھی کم تھے آپ بتائیں جہاں بندہ ایک ہو وہاں قاضی کی ضرورت ہوگی کسی حاکم کی ضرورت ہوگی کتنی ساری چیزیں ان کی ضرورت ہی نہیں ہوگی عدالت کی بھی ضرورت نہیں ہوگی وہ ایک بندہ لڑے گا تو کس سے بھائی زنا کرے گا تو کس سے وہاں کوئی ہے نہیں تو وہاں احکامات بالکل یعنی کہ نہ ہونے کے برابر ہوں گے صرف وہی کام جو وہ کر سکے گا عبادت کے عبادات تک محدود رہے گا وہ اور تو کچھ بھی اس کے ذمہ لازم نہیں ہوگا جب اس کے ماں باپ نہیں تو والدین کے حقوق نہیں جب بیوی بی نہیں تو اس کا نان نفقا نہیں کتنے سارے احکامات اس سے جناب ساکت ہو جائیں گے کس پر عمل کرے گا ہے بھی ایک وہ اس طرح کر کے جب لوگ تھوڑے تھے تو احکامات بہت کم تھے کیسے لوگ بڑھتے گئے بڑھتے گئے پھر لوگ جو ہیں وہ علمی طور پر بھی کمزور تھے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو احکامات بھی ویسے ہی دیے ان کی سمجھ کے لیے تھے ان کی سمجھ کے لیے بہتر تھے جب اللہ تبارک و تعالی نے یہ دیکھا کہ اب اللہ تعالی کے فضل سے ہوا جب انسان جو ہے وہ اپنی عقل اور فام میں عروج پر پہنچ چکا ہے اب قیامت بھی قریب ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے آخری وحی نے قرآن طا فرمایا جس کے اندر نہ تبدیلی ہو سکتی ہے نہ پھر نسق ہو سکتا ہے یہ سمجھ آیا مسئلہ بچے کی غذا اور ہوتی ہے جب بڑا ہو جائے تو غذا اور ہوتی ہے اب میں بات کر رہا تھا کہ یہ دن اور رات کی تبدیلی کی یہ بھی تو ہو رہی ہے نا تو پھر دن اور رات کی تبدیلی سے موسم کی تبدیلی ہے تو بندہ کہے جی اگر گرمی صحیح نہیں تھی تو پھر آئی کیوں اگر سردی صحیح نہیں تھی تو گرمی کیوں گئی بھائی یہ موسم میں تبدیلی کیوں آ گئی بھائی یہ تو رات دن ہو رہا ہے بچہ پیدا ہوا بڑا ہوتا گیا اب کو بندہ پاگل ہی ہوگا یہ کہے کہ جناب اگر بچپن جو ہے وہ صحیح نہیں تھا تو پھر آیا کیوں بندہ پورے کا پورا پیڑ ماں کے پیٹ سے باہر آتا تاکہ نہ ماں بچتی اور ڈاکٹر کے ڈنڈے کھا کے نہ یہ بچتا جب بڑا ہوتا تو ظاہری بات ہے خلاف ورزی کرتا نا قانون کی ڈاکٹر نے بھی مارنا تھا جیسے پولیس والے مارتے ہیں باہر نہ اس کا سر سلامت رہتا نہ اس کی اما بچتی. بچتی. بچتی کوئی بھی نہیں رہتا اللہ کو تعالیٰ کے نظام قدرت دیکھیں ایک چھوٹے سے بچے کو اس کی ماں سے ماں کے پیٹ سے تخلیق فرمایا اور وہ چھوٹا تھا وہ بڑا ہوتا گیا ہوتا گیا اب کو پاگلیوں کو جو اعتراض کریں اگر جوانی صحیح نہیں تھی تو پھر آئی کیوں بڑھاپا کیوں آ گیا بھائی اور بڑھاپا صحیح موت یا آنی تھی تو پھر اللہ تعالیٰ نے زندگی کیوں دی بھائی یہ تو تبدیلی ہوتی رہتی ہے یہ تبدیلی ہونی تھی اور کوئی بھی بندہ اس پہ جب اعتراض نہیں کرتا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ جو ایک حکم دیتا ہے, ہے تبارک اللہ تبارک وطالعہ نے اس اعتراض کا بھی دفیہ کر دیا یہ آئے مبارکہ دیکھیں ہم جس آیت کو بھی منسوخ کرتے ہیں یا پھر ہم وہ آیت ہی بھلا دیتے ہیں یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ نس کی ایک صورت یہ باقی نہیں رہا وہ آیت باقی رہے قرآن میں یا پھر اللہ تبارک تعالیٰ وہ آیت ہی یہ فرمائے کہ حکم باقی ہے وہ آیت قرآن سے نکال دی جائے دو صورتیں تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اہل ایمان کے دلوں سے معاف کر دے یہ سیاب لے رامدوان کے ساتھ ہوتا رہا ہے کوئی اللہ تعالی فرماتا تھا سیاب کرام رات کو پڑھتے وہ سوتے تھے صبح اٹھتے تھے ذہن میں نہیں ہوتا تھا اگر کہیں لکھا ہوتا تھا وہ بھی محفوظ نہیں ہوتا تھا اللہ تعالیٰ نے وہی رسا فرمایا مان آیتن ہم کسی آیت کو منسوخ کر دیں اور یا پھر اسے منسیہ کر دیں منسیہ کر دیں کرتے دیں لوگوں کے سینوں سے تو نات نہ آتے ہم پھر اس سے بہتر لاتے ہیں یا پھر اسی جیسی آیت لاتے ہیں دیکھیں اس بات کی توضیح ہو گئی میں نے بھی آپ کو کہا کہ یہاں پہ بحث جو ہے نا وہ صحیح اور غلط سے نہیں ہے بلکہ بہتر اور بہترین سے بحث ہے اللہ تعالی نے وہی فرمایا میں اس جیسی لاتے ہیں یا اس سے بہتر آیت لاتے ہیں آگے فرمایا رب تعالی نے علم تعلم اب جواب ہو رہا ہے انہیں میں کیا تمہیں پتہ نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے کیا تمہیں اس بات کا پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالی جیسے چاہے اپنے بندوں کو حکم دے تم کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے تم کون ہوتے ہو سب کرنے والے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کے ذہنوں میں شکو و شبھا ڈالنے والے اللہ تبارک کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ زمینوں اور آسمانوں کا مالک ہے وہی بادشاہ ہے وما کے اور نہیں ہے تم لیے اللہ کے علاوہ کوئی دوست اور کوئی مددگار ہاں آج تم کر رہے ہو نا ہرتے رب تعالیٰ کے قرآن کے ساتھ قرآن کے بارے میں وہم وہ لوگوں کے دلوں میں ڈال رہے ہو شبات پیدا کر رہے ہو میں جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ یہ دھمکی دی جا رہی ہے انہیں کیا دیا جا رہا ہے دھمکی جا رہی ہے ایسے نہیں چھوڑا جائے گا تمہیں رب تعالیٰ کے قرآن کے ساتھ ٹکر لو رب کی بات کے ساتھ ٹکر لو اور ابھی کریم علیہ السلام سے بھگزن کرنے کی کوشش کرو اب تمہیں چھوڑ دے نا نا مالک مندی عالم نصیر میں اللہ کے علاوہ نہ تمہارا کوئی مددگار ہوگا نہ ہی کوئی دوست ہوگا تمہارا اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق ہے